اب لڑی آ دوسری عبادت والی عبادت میں سوم جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بےتحاشا مرتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا رواج تھا یہ لس عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بیچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار بھارت گڑی اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو بھاگو اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازک جانور ہے وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لی اپنے نے میں گترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے جنگ کے موقع پر کہیں یہ دگا نہ دے جائے اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو, ان تو اصل میں سوارے جو مارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا وہ تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات جات ملی تھی بنی اسرائیل کو پھر سے تو اس طریقے سے حضور نے پھر ابتدان مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یہ ہے ابتدائی حکم جو حضور نے دیا قرآن میں ابھی نہیں آیا تھا جیسے تحویل قبلہ کے معاملے میں بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس قبلے پر رکھا تھا لیکن اس کا کوئی حکم جو ہے قرآن میں جلی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم بھی حضور کو اللہ ہی نے دیا ہو وہی خفی کے ذریعے سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب ذائق بات ہے کہ مہینے جو ہیں وہ سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں اب اگر تیس کے تیس روزے ہیں کہ مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصوم سارے آ رہے ہیں اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں جو بھی تھی اجازت کے جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں الگ اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیا نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے, ہے،, ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیا برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لئے یہ رعایت ختم یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن تو اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہی ہے تو مجھے اقبال ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفصیل کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس ایام بیس کے روزے حضور نے بعد بھی, بھی رکھے ہیں نفلت لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مشتملیں رکو اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ ہے نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہے کہیں وضو کا ہے کہیں تیم کا ہے کہیں اور نمازِ صوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے احکام سب قسم اس میں آ گئے اب پہلی دعائیں تو کون سی کیا نذیر امین قبل کم لارکم تتحر یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے وہ لوگوں تیار تمہیں تکوا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو سہمت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے تال کی بہس شروع ہو جائے گی روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لیے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے ایام مادو گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کے ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ ماد جو ہے زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودا جب پائے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ, مادودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن ماد مقلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فمن کان امن کو مریض ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو اوالا سفرنگ یا سفر پر ہو فردتیامن اخر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں وہ لذیمہ یوتیقون ہو اور جو اس کی طاقت رکھتی ہوں فلیتن تعام و مسکین وہ فریانے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے کی بہت سے اقبال ہیں اب میں اس کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ امام رازی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی فرض تو ہے ہوگا لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مشکل کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجن انہیں لانا تھا کیونکہ اسکات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے سمن تتاؤ خیر اناؤں گا خیر اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے روزہ بھی رکھے اور مشکل گہارا بھی کھلائے دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لیے بہتر ہوگا میں تصویر ہوں اور دیکھو اگر روزہ رکھو خیر اللہ کو من کن تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے یہ دو آئے تھے میرے نزدیک وہ پہلا حکم جو دیا گیا اور جو تھا اصل میں جس کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شاید مغالتے میں یہ کیا بیٹھا ہوں کہ قرآن مجید میں نہیں آیا حضور نے خود کیا ہے ان آیات سے در حقیقت حضور نے ہر مہینے میں تین دن کے روزے جو یاد یہ کہ ان آیتوں کے بعد اور یا یہ کہ حضور نے اپنے طور پر کر دیے تھے ان آیات نے اس کی توسیع کر دی اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و آیت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی اٹ ٹیسٹ یہ چھ آیتیں شاہ رمضان اللگی عمد الفیل قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خد الندا سے وہ نات ابن الخدا و الفرقاد لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے لیے روشن می نات باتل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فمن شاہد امن کو مشارہ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فل یا سم اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے اس پر اب وہ وجو الگ تخیر ختم ہو گیا اب وجو الگ تعین اب یہ لازم ہے یہ رکھنا ہے ایک لحاظ باقی رکھی ومن کا نا مریضوں اولا سفل انفائی دہ تم یا مین خر بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں یرید اللہ بکم الوس رو یرید الب العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سخت یا جھیلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں حالانک یا ہاں اجازت دی ہوئی ہے یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ جہاز اور کتاب پہ نکلے تھے کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کے خیمے لگانے تھے وہ نڈال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ نئے سبنل بلو اہ مفید سفر سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور اور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روزہ نہیں چھگولوں گا میں روزہ تو بند رکھا ہوا یا روزہ تو بند ہی چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے بولے تک <الْعِدَّة> لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے بولے تو کب میر اللہ تاکہ تم تقویر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وہ لالکم اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عزما کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمت سوم اور عظمت سیام و قیام قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض وغیرہت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وہ اضاص البادی انی فنی قریب مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جس میں حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روح ربانی جو تم میں پھنکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو جن میں روزہ رکھو اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آب حیات کا ترشیہ ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی وضاح سال اکان بادی اگنی فنی قریب تقرر اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجیے میں قریب ہوں دور نہیں ہوں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام گولی تو کئی نہیں کرنی ہے تو کس مو سے اللہ سے دعا کرو گے پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجیے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل میں ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنا بھی منزل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پنڈت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق تو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پی رانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے ہاں شرط ہے اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے اجیب دا وطن دا اضا میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور اضا دان جہاں مجھے پکارے تب پکارے دے اینڈ دن میں موجود ہوں لیکن شرط کیا ہے فل جستی بولی انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی فض قرونی تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے تم شکر کرو گے میں تمہاری قدر دانی کروں گا تم میری طرف چل کر آؤ گے, میں بھاگ کر آؤں گا تم بارش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں ہماری تو غرض نہیں ہے غرض ہے تو تمہاری تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری کر متوجہ کر دیں گے لیکن ہر چیز ان تنسل اللہ جنسل اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہاری دوستیاں ہو پینے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور کھڑے ہو جاؤ خلو کے نازرا اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ملیہ کامل بز... اس وقت توحبہ کرو خلوص نیت سے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے لیکن خلوص نیت کے ساتھ توحبہ انی انی و و دا دان لکم اب یہ ہے احکام کی آج بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روزے میں شامل تھی تو تعلق شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی شہری ہی کا تصویر نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روزہ شروع اب اگلے دن تک غروب آفتاب تک روزہ رہے گا ہمارے ہر ہاں روزے میں نرمی کی گئی ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روزہ دن کا اور رات کے وقت تعلق ذرا شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیاں روزے کی ہیں وہ سب اٹھ گئی لیکن وہ یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہے. اس لیے وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے وہ کاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. یہاں اب اس کو ان کو اطمینان دلایا جا رہا کہ نہیں اہلکم تسیام رفس علاج آئے کو حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا ہننا لباس اللہ کو تم وہ پوشاک ہے تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بریق کنارا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہُننا لباس الکھ مان تم ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے میں وہ مجھے اقبال کشیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسوانیت زن کا نگہ باںیں فقط مرد نہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی نسوانیت زنگ کا فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لیے وہ ایک ضرورت بھی ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کدایا کیا گیا عالم اللہ الکم تم تختانون اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیالت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیالت ہو گئی کدھر اصل وہ گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے گے دیکھیے یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے المنگوا ہو تم تخت و سکم فتح و تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وہ عفا ان کو بخش دیا معاف دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں وہ سب کے سب معاف سمجھو فلانا با اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق کے ذروش ہے وہ قائم کرو وہ اب تغوں بات اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ایک تو اولاد تعلق کے شو۔ اور ایک سکون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے یہ تسکنو الحا قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے کا تناؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک دوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے جب ایک قائد کو صرف پیسادار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس بات پر دباؤ ہوتا ہے اور آساب پر دباؤ ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا وقت ماں کا تبلا کلو وشرب ہتار حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الب و من الخیت من الفاظ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید فجر کی سیاح دھاری سے یعنی یہ پو پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پاؤ پھٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے شہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو مچھر وہ کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین شہری جو ہے وہ فرق تصحر فن نفیسح بڑک شہری ضرور کیا کرو اس لیے کہ شہری میں برکت ہے سم اتم سیاہ محل پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فکا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے تشریح اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا در آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غائت ہے بلا تم آ شروع ہوں نا لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثنا ہے جب تم موتقب ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو بلا تم آشرو ہوں ان سے مباشرت کرو وہ تم آفور افل مساجد جب کہ تم مسجدوں میں احتکاف میں ہو آخری اشرے میں جو اتقاف ہوتا ہے تل کا حدود اللہ ہے فلاں یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بات ڈگا بناتا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شہ ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے ٹو کیپ ایک سیف ڈسٹینس ذرا دور رہو آخری حد تک چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فلا تقربوها اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹینس کے اوپر رہنا ضروری ہے غزار کا بین اللہ ہو آیات ہی اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے لال لحم یا تاکہ وہ تکمہ کی رمش اختیار کر سکے بچے